خدبہ نمبر چو سٹھ آپ علیہ السلام کے خدبے کا ایک حصہ نیک آمال کی طرف سبقت کے بارے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم فاتقوا اللہ عباد اللہ وبادروا آجا لکم بأعمالکم وابتاعوا ما یبقا لکم بما یزول عنکم فقد جد بكم للموت فقد لكم بندگان خدا اللہ سے ڈرو اور امال کے ساتھ اجل کی طرف سبقت کرو اس دنیا کے فانی مال کے ذریعے باقی رہنے والی آخرت کو خرید لو اور یہاں سے کوچ کر جاؤ کہ تمہیں تیزی سے لے جایا جا رہا ہے اور موت کے لیے آمادہ ہو جاؤ کہ وہ تمہارے سروں پر منڈلا رہی ہے خونو فَإِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ لَمْ يَخْلُقْكُمْ عَبَثًا وَلَمْ و لنگ اس قوم جیسے ہو جاؤ جسے پکارا گیا تو فوراً ہوشیار ہو گئی اور اس نے جان لیا کہ دنیا اس کی منزل نہیں ہے تو اسے آخرت سے بدل لیا اس لیے کہ پروردگار نے تمہیں بیکار نہیں پیدا کیا ہے اور نہ محمل چھوڑ دیا ہے وما بین احدكم وبین الجنة او النار الا الموت ان ینزل بی و ان غایتاً تنقصها اللحظة وتہلیمها تم بے یاد رکھو کہ تمہارے اور جنت و جہنم کے درمیان اتنا ہی وقفہ ہے کہ موت نازل ہو جائے اور انجام سامنے آ جائے اور وہ مدت حیات جسے ہر لہجہ کم کر رہا ہو اور ہر سال اس کی عمارت کو منہدم کر رہی ہو وہ کثیر المدت ہی سمجھنے کے لائق ہے ان یادید أو اور وہ موت جسے دن اور رات دھکیل کر آگے لا رہے ہوں اسے بہت جلد آنے والا ہی خیال کرنا چاہیے اور وہ شخص جس کے سامنے کامیابی یا ناکامی اور بد آنے والی ہے اسے بہترین سامان ہی مہیا کرنا چاہیے لہذا <لَّه> تم دنیا میں رہ کر دنیا سے زیادہ راہ حاصل کر لو جس سے کل اپنے نفس کا تحفظ کر سکو اس کا راستہ یہ ہے کہ بندہ اپنے پروردگار سے ڈرے اپنے نفس سے اخلاص رکھے توبہ کو مقدم کرے خواہشات پر غلبہ حاصل کرے اس لیے کہ اس کی اجل اس سے پوشیدہ ہے اور اس کی خواہش اسے مسلسل دھوکا دینے والی ہے اور شیطان اس کے سر پر سوار ہے جو معاصیتوں کو آراستہ کر رہا ہے تاکہ انسان مرتکب ہو جائے اور توبہ کی امیدیں دلاتا ہے تاکہ اس میں تاخیر کرے یہاں تک کہ غفلت اور بے خبری کے عالم میں موت اس پر حملہ آور ہو جاتی ہے فَيَا لَهَا على عَلَا دِي غَفْلَةٍ أَن يَكُونَ عُمُرُهُ عَلَيْهِ حُجَّ وَأَن تُعَدِّيَهُ أَيَّامُهُ إِلَىٰ شِقْوَةً ہائے کس قدر حسرت کا مقام ہے کہ انسان کے عمر ہی اس کے خلاف حجت بن جائے اور اس کا روزگار ہی اسے بدبختی تک پہنچا دے نسأل الله سبحانہو ان نجعلنا و اییاکم ممن لا تبترہو نعمہ ولا تقسر بھی عن طاعت رب بھی غایت. پروردار سے دعا ہے کہ ہمیں اور تمہیں ان لوگوں میں قرار دے جنہیں نعمتیں مغرور نہیں بناتی ہیں اور کوئی مقصد اتا خدا میں کوتاہی پر آمادہ نہیں کرتا ہے اور موت کے بعد ان پر ندامت اور رنج و غم کا نزول نہیں ہوتا ہے